انڈین ایکسپریس جو انگریزی کا ایک اخبار ہے اس کا حالیہ شمارہ نگاہ سے گزرا اس میں ایک مضمون ہے شاید مضمون نگر نے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں یہ جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے جو ٹیرریزم پھیلتا جا رہا ہے اس کی بنیاد قرآن حکیم ہے قرآن ہی دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے اگر مضمون نگار کے اس مضمون کا منشا یہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے مضمون نگار کو کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں ہے اور اپنی اس کم علمی کی وجہ سے وہ قرآن کے تعلق سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں آئیے میں بتاؤں کہ انسانوں کے تعلق سے انسانیت کے تعلق سے قرآن کا نظریہ کیا ہے سور حجورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ یہ اے دنیا کے تمام انسانوں یا الناس سے خطاب پوری مین کائنڈ سے پوری دنیا انسانیت سے ہے اس میں عربی بھی آ گئے اجمی بھی آ گئے کالے بھی آ گئے گورے بھی آ گئے ہندوستانی بھی آ گئے ایرانی بھی آ گئے تورانی بھی آ امیر بھی آ غریب بھی آ یا ایو الناس کے عموم میں ساری دنیا کے انسان آ ان سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے انلفنا کم منظکری ہوں وہ انا ایک مرد سے اور ایک عورت سے وہ کون ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام اور یہ جو خاندان ہیں یہ جو قبیلے ہیں یہ تو صرف پہچان کے लिए ہیں جس سے ایک دوسرے کا تعارف ہوئے کریما کا پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ سارے انسان ایک ہی مسجد سے آئے ہیں سارے انسانوں کا ممبا ایک ہے ان کا سورس آف کمی ایک ہے اور سارے انسانوں کے ماں باپ ایک ہیں آدم ہوا اس طرح سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہوئے عربی ایرانی گورا کالا ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے کے سارے انسان ہیں اور سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے تو سب آپس میں بھائی بھائی ہوئے انسانیت کے ناطے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ قرآن حکیم کا بیان ہے یعنی قرآن کسی انسان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ انسان نہیں ہے انسانیت سے الگ کوئی چیز ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ سب کا مسٹر سب کا منبع ایک ہے سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں اس اعتبار سے سب بھائی بھائی ہوئے جہاں تک خاندانوں کا تعلق ہے قبیلوں کا تعلق ہے یہ تو پہچان کے لیے ہے اب ان انسانوں میں بڑا کون بڑائی کا معیار بتایا جا رہا ہے انسانیت میں سب برابر سب بھائی بھائی انسانوں میں بڑا کون ہے بتایا گیا کہ فضیلت کا معیار بڑے ہونے کی کسوٹی تکوا اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہے کریما سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے وہ اونچی ذات کا ہے وہ نیچلی ذات کا ہے یہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں قرآن نے ایک دوسرا تصور دیا ہے کہ جب سب کا مسکر اور منبع ایک ہے سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو تو پھر اس میں اونچا اور نیچا کیسے ہو گیا وہ اونچا اور وہ نیچا کیسے ہو گیا اس آیت کریمہ نے اونچ نیچ اور ذات پات کا معاملہ ہی ختم کر دیا چھوٹ چھا کا تصور باطل قرار دے دیا یہ تو انسانوں کے بارے میں اس آیت کریمہ میں قرآن کا نظریہ بیان کیا گیا انسانی جانوں کا احترام میرا خیال ہے کہ جتنا قرآن نے کیا ہے یا جو احترام دیا ہے انسانی جانوں کو اتنا احترام کسی بھی مذہب نے یا کسی بھی مذہبی کتاب نے نہیں دیا سوردہ کے اندر اللہ ابارکال نے ارشاد فرمایا ان جمیا و من احا کہ جو کسی جان کو ناحق بلا وجہ مار ڈالے ناحک کسی انسان کو قتل کر ڈالے یا زمین میں فساد کی وجہ سے کسی کو قتل کر دے سمجھو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا بتائیے انسانی جانوں کا احترام پرانے حکیم کی نگاہ میں یہ, یہ ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے کسی نے بلا وجہ کسی ایک انسان کو مار دیا تو اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور آگے یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی کسی ایک انسان کو بچا لے اس کی جان بچا لے تو ایک آدمی کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مورہ دیتے میں کہتا ہوں کسی اور مذہب کے اندر انسانی جان کا ایسا احترام ہو تو پیش کیا جائے کسی مذہب کی کتاب میں انسانی جان کا اتنا احترام ہو کتاب پیش کی جائے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مراد ہے جہاں انسانی جانوں کا ایسا احترام ہو وہ ٹیررزم کو ہوا کیسے دے سکتا ہے دہشت گردی کو ہوا کیسے دے سکتا ہے اس میں تو معصوموں کی جان چلی جاتی ہے بے گناہوں کی اور بے قصوروں کی جان چلی جاتی ہے اور یہاں کہا گیا کہ بے گناہ اور بے قصور کی جان اگر لی گئی تو ایک جان اگر لی گئی تو پوری انسانیت کی جان لے لی گئی پتہ نہیں مضمون نگار نے کس بنیاد پر ایسی بات کہی شاید انہوں نے پرانے حکیم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا اور کسی بھی آیت کو آگے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر کوئی نتیجہ نکال لینا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے سیاپ سے کاٹ کر کے کسی آیت کا مفہوم سمجھنا یہ تو آیتوں کے ساتھ ظلم ہے آیت کے آگے دیکھا جائے پیچھے دیکھا جائے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے اس کے بعد کوئی نتیجہ نکالا جائے کسی ٹکڑے سے کوئی نتیجہ نکال لینا اس کو سیا و سباب سے کاٹ کر کے کیسے درست ہو سکتا ہے غلط فہمی تو اسی بنا پر پھیل سکتی ہے اور اسی بنا پر پھیل رہی ہے مذہب کے بارے میں ریلیجن کے بارے میں قرآن حکیم کا نظریہ کیا ہے سورہ تحف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شاء افلی ومن شاء افلیق جو آدمی چاہے ایمان لائے پمن شاہ افلیم ومن شاء افلیق جو آدمی چاہے ایمان لائے جو آدمی چاہے ایمان نہ لائے ایمان لانا یا نہ لانا یہ انسان کا اپنا اختیاری فہل ہے اس کے سامنے ایمان کی بات پیش کر دیں بس آپ کا کام ختم ہو گیا اب ایمان لانا یا نہ لانا مخاطب کا اپنا اختیاری فہل ہے یا کریم بتا رہی ہے کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانوں کو عقل کی آزادی دی ہے رائے کی آزادی دی ہے زمین کی آزادی دی ہے دین کے تعلق سے ہی ورنہ عیسائی سے کریمہ کا کیا مطلب ہوگا شاء شاہ ومن شاء فلی جو چاہے ایمان لائے جو چاہے ایمان نہ لائے انسان کو رائے کی آزادی دی گئی عقل کی آزادی دی گئی اور زمین کی آزادی دی گئی ایمان نہ لانا یا لانا یہ اس کا اختیاری فیل ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو وہ پسند کر سکتا ہے ایک جگہ شہر فرمایا گیا بقرہ میں تیسرے پارے کے پہلے سفے میں لافی دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن مذہب کے بارے میں تو کوئی زور زبردستی نہیں کمپلشن زور زبردستی اکرا مجبور کرنا مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول ہی کیجیے آپ ایمان لائیے ہی آپ اسلام قبول کیجئے ہی قرار حاکم کہتا ہے کہ مذہب کے بارے میں دین کے بارے میں زور زبردستی نہیں ہے کہاں رہ گیا وہ پروپیگنڈا کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلا ہے زور زبردستی سے پھیلا ہے یہ تو اس آیت کریمہ کی روح سے باطل خیرتا ہے یہ پروپیگنڈا باطل ہے نیز غور کیا جائے تو اقلند بھی یہ چیز باطل ہے اس لیے کہ مذہب کا تعلق دل سے ہوتا ہے قلب سے ہوتا ہے دین کو قبول کیا جاتا ہے ایمان لایا جاتا ہے اسلام کو قبول کیا جاتا ہے دل سے بتائیے تلوار سے بندوق سے ڈنڈے سے زور زبردستی سے آدمی کے بدن کو تو زیر کیا جا سکتا ہے آدمی کے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے آدمی کے بدن کو مفتو کیا جا سکتا ہے لیکن وہ تلوار کہاں سے لاؤ گے وہ بندوق کہاں سے لاؤ گے زور زبردستی کا وہ کون سا طریقہ اختیار کرو گے جس سے دل جھک جائیں دل کو کہہ دے چکا ہو اور ایمان کا تعلق دل سے ہے اسلام کا تعلق دل سے ہے لہٰذا زور زبردستی کرنا ابھی اسلام کے بارے میں ایک فضول کام ہوگا جس کا کو کوئی مطلب نہیں ہے اسی وجہ سے کہہ دیا گیا لا کرافی دین میں زور زبردستی نہیں ہے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دہشت گردی سے یا ٹیرر پھیلا کر کے ٹیررزم کے ذریعے اسلام کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ یہ تو زور زبردستی ہوئی اور زور زبردستی سے اسلام کو پھیلایا جانے کی ممانیہ خود پورن میں ہے کہ اسلام کو زور زبردستی سے نہ پھیلایا جائے ایمان کو زور زبردستی کے ساتھ نہ پھیلایا جائے مذہب اسلام کو زور زبردستی سے نہ منوایا جائے تو قرآن ایک ہی بولتا ہے پھر یہ کہنا کہ ٹیررز کے ذریعے ٹیرر کے ذریعے دہشت کے ذریعے اسلام کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اسلام کے سامنے جھک جائیں ایک فضول بات ہے جس کا حقیقت سے دور تک کبھی واسطہ نہیں ہے ویسے جہاد ایک مقدس لفظ تھا اس لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس لفظ سے زیادہ کسی اور لفظ کو بدنام نہیں کیا گیا ہاں ایک اور لفظ بھی ہے محبت لف لفظ جانتے نا محبت یہ ایسا پیارا اور اتنا حسین جذبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعال نے پوری شریعت کی بنیادی محبت کے اوپر رکھ دی ہے لفظ کے اوپر اللہ نے فرمایا ولوین آ منو اشبد اللہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یعنی فرض کرو کہ ایمان جڑ ہے اور ایمان تو جڑ ہے ہی ایمان جڑ ہے تنا یہ اسلام ہے اور برانچز وغیرہ یہ سارے کے سارے اسلام کے ارکان وغیرہ ہیں جو زیات بتائیے جڑ ضروری ہے تنے کے لیے کہ نہیں کہ جڑ نہ اتنا رہ سکتا نہیں تو جڑ ضروری ہے تنے کے لیے اچھا بتاؤ جڑ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے جڑ کے لیے کہ اگر وہ نہ رہے تو جڑ ہی نہ رہے پانی پانی کے بغیر جڑ پنپ ہی نہیں سکتی سوک جائے گی ایسے ہی ایمان کی جڑ میں ایمان کی جڑ میں محبت پانی کی حیثیت رکھتا ہے اگر محبت نہ ہو تو ایمان کی جڑ سوکھ جائے گی یہ میں نہیں کہہ رہا اصل بلکہ یہ حدیث کا مفہوم ہے حدیث کس طرح واہ نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم پاک کو کتاب المان بنائے رابع حضرت ابو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کی ایمان والے نہ ہو جاؤ اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو دیکھیے جنت میں آپ بھی جا نہیں سکتا جب تک کہ ایمان نہ لائے اور ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبت نہ کرے گویا کہ ایمان کی جڑ میں محبت پانی کی حیثیت رکھتا ہے اگر محبت نہ تو جڑ سوکھ جائے گی ایمان کی لیکن اس حسین جذبے کو اس پیارے لفظ کو اس حسین لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا ہے اتنا بدنام کیا گیا ہے دول آئی لو یو آئی لو یو آئی لو کیا لف لف لف کو محبت سمجھ لیا گیا ہے یہ لفظ فلم اور اس لفظ کو بہت زیادہ بدنام کیا ہوا اور دوسرے یہ لفظ ہے جہاد در حقیقت جہاد جو ہوتا ہے نا وہ فتنے کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے فتنے کو مٹانے کے لیے جہاد ہوتا ہے کتنا برپا کرنے کے لیے نہیں ہوتا یہ تو جہاد کا الٹا مسوم لے لیا گیا ہے کہیں فتنا ہو فتنے کو مٹانے کے لیے جہاز ہوتا ہے فتنا برفا کرنے کے لیے جہاز دیتا ہاں فتنا برفا کرنے کے لیے دہشت گردی ہوتی ہے دہشت گردی سے فتنا پھیلتا ہے اور جہاز سے فتنا ختم ہوتا ہے یہ فرق ہے جہاز اور دہشت گردی میں ایک فتنے کو مٹاتا ہے ایک فتنے کو ہوا دیتا ہے کتنا پیدا کرتا ہے ایک فتنے کو مٹاتا ہے لہذا جہاز اور دہشت گردی دونوں ہم مانا کہیں دھو سکتے ہیں دونوں کے مفاہم میں ہے فرق ہے دونوں میں نبی کے دو پارٹ ہے جہاد الگ ہے دہشت گردی الگ ہے جہاد ایک مقصد کی تحت ہوتا ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے اس دیش کے اندر جہاد نہیں ہو سکتا اس کی دلیلیں میرے پاس کیا دیکھیں جہاد دارالحرب سے ہوتا ہے دارالحرب الحرد کسے کہتے ہیں ایمان بالا کے ارد گرد سارے نان مسلم غیر مسلم یہ دار الحرب ہے اور دارال اسلام کیسے کہتے ہیں ایوان بالکل ارد گرد سارے کے سارے مسلم ہوں وہ دارالسلام ہے اچھا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان بالکل ارد گرد مسلم بھی اور غیر مسلم بھی دونوں ہے یاد ہے اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے دارالسلام کیسے کہا جا سکتا ہے اس کو تو کہا جائے گا کہ یہ ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے روزہ رکھنے کی اجازت ہے دین کے ارکان کے اوپر عمل کرنے کی اجازت ہے اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے عدلیہ ہے قانون ہے قانون کا سہارا لیجئے قانون سے منوائیے قانون سے کون اپنی بات نہیں منوا سکتا ہے قانون نے ہم کو اتنا ہی حق دیا ہے جتنا اور مذہب کے ماننے والے جو یہاں رہتے ہیں ان کو دیا گیا ہے قانون کی نگاہ سب کے سب برابر ہیں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو قانون کے ذریعے اس شکایت کو دور کیجیے دہشت گردی اس کا حل نہیں ہے تلوار اس کا حل نہیں ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ پہلے ثابت تو کیا جائے کہ یہ دہشت گردی پھیلانے والا ہے کون اس کی پوری تحقیق کی جائے یہ انصاف اور یہ آگ لے تو دین میں کوئی زور زبردستی نہیں یہ کہہ دیا گیا دین کے تعلق سے یہاں تک کہ دوسرے مذہب کہ ماننے والوں کے جذبات کا اتنا احترام کیا گیا ہے جتنا احترام کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تصب البین اللہ علم دیکھو دوسرے مذہب کے معبودوں کو تم برا بھلا مت بولو اس لیے کہ اگر تم ان کو برا بھلا بولو گے تو وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے منع کر دیا گیا رام کو برا بھلا نہیں کہو کرشن کو برا بھلا مت بولو یا ان کے جو بھی معبود ہیں ان کو برا ملا بھلا مت بولو مت کر دی گئی ہے تو وہ ریٹن میں اٹھ اللہ و پوتالوں کو گالی دینے لگے منع کر دیا گیا کیا کسی اور مذہب میں کسی دوسرے مذہب کے کئی اس طرح کا احترام پیش کیا ہے کہ ان کے معبودوں کو برا برا مت بولو ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ یہ معبود ہے یہ پوجا کے قابل ہے یہ پوجا کے قابل ہے تو اب ڈبیٹ ہوگی آپ جس کو معبود کہہ رہے ہیں سچ اس کے اندر معبود کی صلاحیت ہے معبود کی صفات ہے یہ ایک الگ بات ہو گئی برا بلا کہنا ایک الگ بات لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر معبود کی صفات ہے یا نہیں یہ ڈیبیٹ کرنا یہ ایک الگ چیز ہو گئی اسی طرح خود دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا کے مذہب کا احترام تو ہے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا کتنا احترام ہے قرآن کی نگاہ میں سور ممتحا اٹھا کر دیکھیے سورہ ممتحا میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے مذہب والے وہ لوگ جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے نہیں امن پسند ہے اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا تو اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو ان کے ساتھ انصاف نہ کرو دیکھو وہ غیر مسلم جن سے مسلمانوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے دین کے بارے میں وہ مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے نہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالتے تو اللہ فرماتا ہے ایسے غیر مسلموں کے ساتھ میں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو انت پر روم ان غیر مسلموں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ ان کے ساتھ انصاف کرو بتائیے اتنا بڑا دل اور کسی مذہب کا ہو سکتا ہے اگر ہو تو پیش کیا جائے اپنوں کے لیے تو جگہ ہے غیروں کے لیے اسلام کے دل میں قرآن کے دل میں اتنی جگہ ہے فساد کا موقع ہو کوئی غیر مسلم تم سے پناہ چاہے مثلا تمہارے محلے میں کوئی غیر مسلم ہو تو اب تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے اللہ تبار رشاد فرماتا ہے سورج توبہ کے اندر کہ کوئی غیر مسلم فساد کے موقع پر گر جائے تمہارے درمیان یا تمہارا پڑوسی ہو غیر مسلم تو اب اس کے بارے میں تمہارا رویہ کیا ہو سورت توبہ دیکھیے اللہ تبارک فرماتا ہے وَإن أحد من استجارك حتى يسمع قلام مامنة اگر کوئی ڈسبلیور کوئی مشرق کوئی غیر مسلم نان مسلم کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو فوراً پناہ تلغ کرنے پر اسے پناہ دے دو یا نہیں کہ اسے قتل کر دو اگر یہ مطلب ہوتا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو پھر اس آئے کریمہ کا کیا مطلب ہے ذرا جواب دیا جائے کہ فساد کے موقع پر اتنے نازک موقع پر اگر کوئی نان مسلم تم سے پناہ ماگے تمہارے محلے میں تنہا ہو اب تمہارا فریضہ کیا بنتا ہے اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دو اس کی حفاظت کرو کروا یسما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے کیا مطلب اسلام کے محافل سے آگاہ ہو جائے کہ اسلام کتنا کشادہ دل ہے اور اپنے دل میں کتنی خوشادگی رکھتا ہے سما ابلی گھو مامنا پھر اس کو امن کیمپ میں پہنچا دو یہ بھی تمہارا فائزہ ہے ایک تو اس کی حفاظت کرو اور دوسرے اس کو امن کیمپ میں پہنچا دو ابلی گھو مامنا مامن مانے امن کیمپ امن کیمپ کے اندر پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس غیر مسلم پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے یہ کیسے لکھ دیتے ہیں کیسے مضمون نگارا ہے جن کو اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اسلام کو انگریزی پڑھ کے نہیں سمجھا جا سکتا اردو پڑھ کے نہیں سمجھا جا سکتا قرآن حکیم عربی رہا مبین منازل ہوا ہے اس کو پڑھو تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا ہے ایک آیت کریمہ کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے نان مسلم میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے اس غلط فہمی کو دور کر دوں اور یہ بتا دوں کہ اس آیت کریمہ کا حقیقی مطلب کیا ہے اللہ تبارک فرماتا مر سب جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں حرام کے مہینے کون کون سے ہیں چار زیقات محرم رجب ایک آخر میں تین الگ ترتیب ہیں زیقات کرتیب محرم تینوں تو الگ ترتیب ہے اور ایک آخر میں ہے رجب یہ چار مہینے حرام کے ہیں یہ چار مہینے حرام کے ختم ہو جائیں تو مشرقین کو جہاں پاؤ قتل کرو یہ مطلب آیت کریمہ کے آگے دیکھو پیچھے دیکھو سیاح دیکھو حرام کے مہینے ختم ہو جائیں یہ شرط ہے شرط کے لیے آتا ہے شرط کنڈیشن ہے جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے یہ شرط بتا رہی ہے کہ یہ حکم خاص جگہ کے لیے غور کیجیے یہ حکم خاص جگہ کے لیے ہے خاص لوگوں کے لیے ہے خاص وقت کے لیے اور خاص ریزن کی وجہ سے ہے ساس وجہ سے چار باتیں خاص لوگوں کے لیے خاص وقت کے لیے خاص جگہ کے لیے اور خاص وجہ سے ہے وہ وجہ کیا ہے وہ پہلے بتاتا ہوں میں سلح حدیبیہ جب ہوئی تو اس کا پس منظر آپ سب کو معلوم ہے میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اور جانتے ہیں مدینہ میں انسار بھی ہیں جو وہاں کے پروپر رہنے والے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے بہت سارے لوگ وہاں جا بسے ہیں یہ کون ہیں یہ وہ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا تھا ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا ان کے گھر تھے وہاں مکہ میں ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا بےچارے مدینہ میں جا کر کے رہ رہے تھے پانچ سو پندرہ سو سہاوے گرام تیار ہوئے خدیبیا کے مقام پر روک لیا گیا مشرقین آئے اور کہا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے سلح ہوئی سلح کے شرائط میں یہ تھا کہ دس سال مسلمانوں میں اور مشیقین میں جنگ بندی رہے گی کوئی جنگ نہیں ہوگی امن و امان کی بات رہے گی معاہدہ ہو گیا اب بتائیے کوئی اگر عہد کو توڑ دے تو اس کی سزا کیا ہے تو ہے عہد کو کوئی توڑ دے دس سال تک امان رہے گی یہ پیشکش کس کی تھی مسلمانوں کی تھی کہ دس سال تک لڑائی نہیں ہوگی امن عم و امان رہے گا اور یہ طے ہوا ابھی دو سال نہیں گزرے تھے اس موقع پر قبیلے خزا والے حلیف بن گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے اور بنو بکر حلیف بن گئے تھے مشرقین کے قبیلے خزہ والوں کو دو سال کے بعد ہی گارے مکہ کے جو حلیف تھے بنو بکر انہوں نے حرم کے اندر قتل کرنا شروع کر دیا صرف چالیس آدمی بچے تھے کبھی لو خدا گئے یہ کون تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے چالیس آدمی بچ بچا کر کے مدینہ پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول بنی بکر نے اس عہد کو توڑ ڈالا ہے بنی بکر نے ہم کو حرم کے اندر قتل کیا ہے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور قریش نے جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے عہد کیا تھا انہوں نے ان کو اصلاح سپلائی کیا ہے اس لیے کہ وہ ان کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوئے اور کہا کی یہ عہد جو ہوا تھا ہمارے درمیان جو پیمان ہوا تھا ہمارے اور ان کے درمیان دس سال کے لیے دو سال کے اندر انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا بہت بڑے مجرم ہیں انہوں نے ہمارے حلیف قبیلے کو قتل کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار صاحب کرام کو لے کر مکہ کے اوپر حملہ کر دیا اور مکہ فتح ہو گیا سناٹھی جی کے اندر اور اس کے بعد توبہ اتری اور سوریہ توبہ کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کے یہ سورہ حج کے موقع پر سنا دینا اس میں یہ آہت ہے یہ خاص لوگوں کے لیے جنہوں نے آہت توڑا تھا اس کا یہ مطلب نہیں یہ پوری دنیا میں جہاں ڈسٹ بلیور پائے جائیں جہاں نان مسلم پائے جائیں ان کو قتل کرو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے یہ حکم خاص لوگوں کے لیے خاص وقت کے لیے اور خاص زمین کے لیے اور خاص وجہ سے تھا اس کو ہر زمین پر بلا وجہ تمام لوگوں کے اوپر فٹ کرنا یہ قرآن حکیم کے ساتھ زیادتی ہے ظلم ہے اگر کوئی اس آیتے کریمہ کا دوسرا کوئی مطلب سمجھتا ہے غلط مطلب رہا ہے یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں قرآن حکیم کو بہت غور کے ساتھ پڑھو یہ مطلب ہے اس کا اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے دہشت گردی کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کیا سب تاریخ بھول گئے ہسٹری بھول گئے انگریزوں نے جب ہمارے دیش کے اوپر قبضہ کر لیا تھا جانتے ہیں ان کو یہاں سے بھگانے میں ہندو مسلم دونوں نے شانہ بشانہ ان کا مقابلہ کیا دنیا بھر کی تکلیفیں برداشت کی اور بلاخر یہاں سے ہمارے دیش میں انگریزوں کو بھاگنا پڑا مسلمانوں کی کتنی قربانیاں خاص طور سے اہل عدیشوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے جنگ آزادی کی تحریک کا مطالعہ جن لوگوں نے کیا ان کو معلوم ہے کہ کتنا خون بڑھایا ہے اس مسلک نے مسلق اہل عدیظ نے کہ بہت سارے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نبھایا ہوگا کا سزا ان کو ہوئی اب آپ ٹرائلس دیکھیے پڑھیے آپ تحریک وہاں بھی ٹرائلس وہاں بھی ٹرائلس یہ وہاں بھی ٹرائلس کیا ہے سارے مقدمے تو وہیوں کے اوپر وہاں کون تھے یہ وہی جو رفول ہدین کرنے والے تھے اور جو حامی انجہ کرنے والے تھے انگریزوں کے کٹر دشمن تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس دیش سے ان کو فوراً نکال باہر کیا جائے یہ ہمارا دیش ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے دیش سے محبت رکھنی چاہیے اس لیے کہ ہم یہاں رہتے ہیں یہی دفن ہوتے ہیں دیش کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اور ہر مسلمان کے دل میں دیش کی محبت ہونی چاہیے ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ اس گلشتا کے اندر اس گلشن کے اندر کسی طریقے کی کوئی خرابی آئے یہ گلشتا برباد ہو اس لیے کہ یہ ہمارا گھر ہے کون دیکھ سکتا ہے کہ اس کا گھر برباد ہو یہ تو بے حقر آدمی کہہ سکتا ہے بے بہتر آدمی ہی سو سکتا ہے اب اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی قرآن میں کیڑے نکالے اس بحث کے بعد اور قرآن کو مورد تو الزام ٹھہرائے اور یہ کہے کہ یہ دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے اس کا دماغ خراب ہے سج صحیح نہیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ایک گلشن ہے گلشتا ہے اس میں پھول لگے رہتے نا پھول لال پیلے گلاب کے سوشن کے ڈیزی کے مگر پھول لگے رہتے ہیں. اب بولو اس گلشن میں ایک بلبل بل آئے گی تو کیا تلاش کرے گی اہ? پھول تلاش کرے گی پھول کدھر ہے اس لیے کہ بلبل کی فطرت ہے پھول تلاش کرنا پھول کدھر ہے اس کو حسن سے بہت محبت ہے پھولوں سے بہت محبت ہے اور ایک گدھ آ جائے تو وہاں گدھ دونوں ہیں پرندے بلبل بھی پرندہ ہے اور گدھ بھی پرندہ ہے دونوں اسی فضا میں اڑتے ہیں بلبل آئے گی گلشن کے اندر تو کیا دیکھے گی کی؟ پھول کہاں ہے اور گدھ آئے گا تو دیکھے گا کہ مردار کہاں ہے ایسے ہی جن کے دل صاف ہوتے ہیں بلبل بل جیسا دماغ ہوتا ہے وہ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ پھول ہی پھول بکھرے ہوئے اور جو گد جیسا دماغ رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے مردار کی در ہے بری چیز کی دھر ہے کہیں نہ کہیں سے نکالنے کی کوشش کرے گا ہی. تو ہمارے عقل کے اوپر اللہ رحم فرمائے ہمارے دلوں کو صاف کرے اور سب کو سارے مذہب کے لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب مل جل کر کے دیش کی ترقی کے لیے کام کرے یہ ایلرجی کا پیغام ہے اللہ تبارک و تعالی میں نیک عمل اور اچھی کمچی تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلم